إذا مسه الشر جزوعا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً گھبرانے لگتا ہے انسان طبعی طور پر ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے کوئی بھاری مصیبت لاحق ہوتی ہے تو دامن صبر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے وہ ویلا کرنے لگتا ہے اور انتہائی بے چینی اور اضطراب کا اظہار کرنے لگتا ہے اور جب اللہ کی جانب سے مال و دولت سے نوازا جاتا ہے تو پرلے درجے کا بخیل بن جاتا ہے اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو بھول جاتا ہے اور اپنوں اور غیروں پر اس میں سے ایک پیسہ خرچ کرنے کے تصور سے اس کی جان نکلنے لگتی ہے